ونسلم على رسولهن كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهلنا الصراط المستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين صدق الله العلي عظيم وصدق سلوه النبي كريم أقيدة المحبة قصاد أقيد لها صلی اللہ علیہ وارغی وسلم پر درد السلام پڑیے اللہ سعیدان صلامن علیہ یا وسول اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمد ہم مہانہ نشس میں یہاں پر جمع ہے جس کا عنوان ہے فرض عبادت کو ضائع ہونے سے بچائیں یقیناً فرض عبادت ضائع ہونے سے اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ جبکہ ہمارے پاس علم دین ہو اگر دین کا علم ہو تو ہم بخوبی جان سکتے ہیں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے ہماری عبادت ضائع ہوتی ہے قرآن مجید فقان حمید میں اشاد ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یقیناً جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بالغ ہے سمجھدار ہے وہ آگ کے نقصانات جانتا ہے تو وہ آگ سے جو احتیاط کرے گا ایک بچہ جو آگ کے نقصانات کو نہیں جانتا وہ اس قدر احتیاط نہیں کرے گا حدیث پاک میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے جس اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی اللہم فی الدین اے اللہ تو ہمیں دین کی جو سمجھ, سمجھ مل جاتی ہے تو بندہ اپنی راہوں کو متعین کرتا ہے اور اس کے سوچنے کا انداز ہی پھر دوسرا ہوتا ہے طلب العلم فریدت علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے جب انسان علم سے دور ہوتا ہے تو بڑی عجیب و غریب وہ باتیں کرتا ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں لوگوں کو آپ سمجھائیں اور ان کی غلطیوں نے بتائیں تو وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جناب دین میں اتنی سختی نہیں ہے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ نماز یوں پڑھو تو ہوگی یہ غلطی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی زکوٰۃ اس طرح دی تو ادا نہیں ہوئی روزے میں یہ غلطی ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا ان لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اللہ غفوریم ہے حالانکہ وہ نادان ہے یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی وسلم کی تعلیمات ہیں وہ لوگوں کی باتیں کہہ کر ان باتوں کا مذاق نہیں اڑا رہا بلکہ حقیقت دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں جہاں نماز کا چیپٹر ہے اس میں حدیث موجود ہیں کہ کس صورت میں نماز ہوگی کس صورت میں نہیں ہوگی انہیں حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم مسجد نبی شریف میں جلوہ افروز تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سلام پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صلی فعین لم تو تو نماز دوبارہ پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوئی وہ دیہاتی گیا پھر نماز پڑھی اب بتائیے وہ سجا کر رہا تھا کس کے دربار میں جھک رہا تھا اللہ کے دربار میں اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ جیسے تیسے نماز پڑھنے اللہ غفور رحی ہو جاتی ہے نماز تو پھر رسول اللہ سے بڑھ کر تو کوئی اس بات کو جاننے والا نہیں حضور کیوں فرماتے پھر آیا سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرما سن لی لم تو دوبارہ نماز پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی تو نے نماز پڑھی نہیں ہے پھر گیا پھر نماز پڑھی نماز پڑھ کے پھر آیا آپ نے فرمایا صلی فعین لم تو دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوئی اب وہ دیہاتی آجز آ گیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں وہ دیہاتی نماز میں رکو و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا جلدی جلدی رکو سجود کر رہا تھا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بعض لوگ رکو میں جاتے ہیں تو پوری طرح رکو نہیں کرتے رکو سے کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے سجدہ صحیح نہیں کرتے یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو کمر سیدھی ہونی چاہیے وہ اس طرح نہیں کرتے بلکہ سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر دوبارہ سجدہ کر دیتے ہیں تو وہ دیہاتی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا اس طرح نماز نہیں ہوتی جب تجھے نماز پڑھنا ہو تو اطمینان سے وضو کرو درست اور صحیح وضو کر پتا چلا کہ اگر وضو صحیح نہ ہو پھر بھی نماز نہیں ہوتی اور پھر فرمایا اطمینان کے ساتھ تو نماز پڑھ اطمینان کے ساتھ رکو کر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نماز ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو حج ہو عمرہ ہو اگر صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو قبول نہیں ہوتا بلکہ حدیث پاک میں ہے بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی اور ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور فرمایا بندہ ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہوا کہ یہ کہہ دینا کہ جناب سب چلتا ہے اس سے جان نہیں چھوٹتی لیکن حدیث پاک میں ہے رب قارئ القرآنی ول قرآنو بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لانت کرتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن لانت کر رہا ہے اس کی ایک وجہ محدسین نے یہ بیان کی کہ وہ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن لانت کرتا ہے تو آئیے ہم آج کی اس نشست میں خاص طور پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس سے ہم زکوٰۃ کا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے اور ہماری زکوۃ ضائع ہو جاتی ہے قرآن مجید فقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین نہ یک نژ نہ زہبا ولفو آیت نمبر چونتیس اور دسویں پارے میں یہ ارشاد ہے اور یہ دسویں پارے کا گیارہ مرکو ہے وہ لوگ جو یک نزون جمع کرتے ہیں ازہابا سونا ولف اور چاندی چاندی اور سونا وہ جمع کرتے ہیں ولاون فیقو نہا فی سبھی اور اسے اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے فبشر ہوم بزابن تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے اب دیکھیں یہاں پہ فرمائے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت عورت کو بھی زکات دینی ہے جس کے پاس سونا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت جو سونے کا مالک ہے چاندی کا مالک ہے رقم کا مالک ہے کیش ہے ڈالر ہیں ریال ہیں پاؤنڈ ہیں مال تجارت ہے چاہے عورت ہو چاہے مرد جو اس کا مالک ہے اس پر زکات دینا فرض ہے یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے دو عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکات دیتی ہو وہ کہنے لگی نہیں آپ نے فرمایا کیا جہنم کی آگ کے کنگن پہننا چاہتی ہو وہ کہنے لگی نہیں تو آپ نے فرمایا پھر اس کی زکات دو اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا سونے کے کنگن کی زکات دو تو یہ تو آپ نے نہ فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو بولو کہ وہ زکات دے تو سونے کی زکوٰۃ اور چاندی کی زکوات اگر عورت مالک ہے تو اس پر زکات دینا لازم ہے اگر اس کا شوہر یا اس کے والد یا اس کا بھائی اس کی اجازت سے زکات ادا کرے تو زکات ہو جائے گی لیکن اگر بھائی ادا نہ کرے شوہر ادا نہ کرے بیٹا ادا نہ کرے تو یہ مطلب نہیں کہ عورت زکات نہ دے بلکہ اسے اپنے زیورات کی زکات دینی ہوگی اب عورت کہے میں تو کمانے نہیں جاتے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جو کماتا ہو وہی زکات دے بلکہ فرمائے جس کے پاس سونا ہے چاندی ہے مال تجارت ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہو کماتا ہو یا نہ کماتا ہو ہر صورت میں اسے اس کا ڈھائی فیصد اللہ کی راہ میں دینا ہے اگر عورت کے پاس کیش نہیں تو وہ سونے کی جگہ سونے سے دے مثلا ہزار گرام سونا ہے تو اس میں سے ڈھائی فیصد سونا اللہ کی راہ میں دے دیں یعنی پچیس گرام سونا اللہ کی راہ میں دے دیں سو گرام سونا ہے تو ڈھائی گرام سونا اللہ کی راہ میں دے دیں پھر یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہے چاہے وہ سونا چاندی استعمال ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو عورتیں کہتی ہیں یہ تو ہم زیورات پہنتے ہیں اور استعمال کی چیز پر تو زکوت نہیں سونا چاندی ہر صورت میں اس پہ زکوٰۃ ہے چاہے وہ استعمال کا ہو چاہے استعمال کا نہ ہو چاہے عورت وہ زیورات پہنتی ہو یا نہ پہنتی ہو یہاں تک کہ کوئی سونے چاندی کی کرسی بنا لے برتن بنا لے یا چمچیاں بنا لے تو سونا چاندی جس حالت میں ہو اس کی زکات دینی ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو تبھی زکوٰۃ دینی ہے اور اس سے کم سونا ہو تو زکات نہیں دینی یہ مسئلہ فوکہ نے لکھا ضرور لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سونے کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو چاندی بھی نہ ہو روپے پیسے بھی نہ ہوں ڈالر بانڈ اس طرح کی چیزیں بھی نہ ہوں مال تجارت بھی نہ ہو صرف سونا ہو تو اس صورت میں جب تک سونا ساڑھے سات تولہ نہ ہو سونے کی زکاط فرض نہیں ہوتی لیکن اگر سونا اور چاندی دونوں ہو تو علماء نے اس دور میں لکھا کہ پھر دونوں میں سے جو سستا ہوگا اس کی قیمت کا تعین ہوگا مثلا ساڑھے باون تولا چاندی تقریبا انیس ہزار سات سو اور نبے روپے کی ہے اب سمجھے تقریباً بیس ہزار روپے تو ساڑھے باون تولا چاندی بیس ہزار روپے اور سونا اگر ایک تولہ ہے اور چاندی دس تولے ہے دونوں کو ٹوٹل کر کے قیمت کریں تو یہ بیس ہزار روپے سے اوپر ہو جاتا ہے تو اب زکات دینی ہوگی اسی طرح اگر چاندی نہیں روپے پیسے ہیں بانڈ ہیں تو یہ چاندی کے حکم میں ہے یعنی مسئلہ یوں سمجھے کسی کے پاس ایک تولہ سونا ہے اور ایک روپیہ ہے تو ایک روپے کو آپ چاندی تصور کریں ایک تولے کو سونا تصور کریں دونوں کی قیمت کی چاندی اگر لیں تو بتائیے کیا ایک تولے سونے میں ساڑھے باون تولہ چاندی نہیں آ جاتی آ جاتی ہے تو اس صورت میں زکات دینا اس پر لازم ہے تو ساڑھے سات تولا سونے کا مسئلہ کس صورت میں ہے جب سونے کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو نہ روپیہ ہو نہ پیسہ ہو نہ چاندی ہو نہ مال تجارت ہو اور اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر ہم سونے کو چاندی تصور کریں گے اور پھر دیکھیں گے روپے اور سونے کو ملا کر یہ ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچتا ہے تو یہ نصاب ہو گیا اس کی زکات ہوگی سال گزر گیا زکات دینے ہوگی اشت فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دیجیے یو میوشما فی نار جہنم قیامت کے دن جہنم کی آگ میں یہ مال گرم کیا جائے گا تکوا بہا جباہم تو ان کی پیشانیاں اس سے داغی جائیں گی وہ جنوب ان کے پہلو داغے جائیں گے وہ غہور اور ان کی پیٹھوں کو اس گرم گرم مال سے داغ دیا جائے گا اور جب وہ چیخے گا چلائے گا تو کہا جائے گا ہادہ ما کنز تم لی انف یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی جان کے لیے جمع کیا پگو کو ماں تم تکنی زون پس تم اس مال کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے بندے کو چاہیے کہ وہ فکر کرے زکات پوری طرح ادا کرے حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرے مگر کچھ کم ادا کرے یہاں تک کہ فرمایا زکوٰ کا ایک درہم فی زمانہ سمجھنے ایک روپیہ جو زکات میں دینا تھا وہ نہیں دیا اور وہ روپیہ ہمارے مال میں ملا رہ گیا تو فرمایا یہ پورے مال کو ہلاک کر دے گا آج کئی لوگ ہیں جو زکوت دیتے ہیں لیکن پھر بھی پریشانیاں بیماریاں چوریاں ڈکیتیاں بے سکونی بے اطمینانی نہ جانے کئی آفتیں ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جو غلطیاں عام طور پہ پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مال پر پورا سال گزر گیا ہم اسی کی زکات دیں گے سال کے دوران جو مال حاصل ہوا ہم اس کی زکات نہیں دیں گے حالانکہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے مثلا پچھلے سال ہم نے رمضان میں زکات نکالی اور ہمارے پاس ایک لاکھ روپے تھے اب اس سال ہم رمضان مبارک میں جب اپنے مال کا حساب کرتے ہیں تو ہمارے پاس دس لاکھ روپے ہیں تو بتائیے نو لاکھ روپے سال کے درمیان میں حاصل ہوئے بعض ایسے نادان ہے کہ ایک لاکھ کی زکاط ادا کرتے ہیں اور نو لاکھ کی زکات ادا نہیں کرتے حالانکہ حدیث ثابت ہے فقہ نے لکھا سال مکمل ہونے سے ایک دن پہلے تو کیا ایک لمحے پہلے بھی لاکھوں روپے آ گئے تو اس کی بھی زکات دینی ہوگی تو یہ نو لاکھ روپے جو سال کے درمیان آئے ہیں یہ ایک لاکھ میں جمع ہو جائیں گے اور جب سال پورا ہوا تو جتنی رقم ہے سب کی زکات دینی ہے اکثر لوگ یہ نہیں کرتے اب آپ بتائیے نو لاکھ روپے کی جب زکات نہیں دی تو وہ بلیک منی ہو گئی شریعت کی نگاہ میں وہ مال اب محفوظ نہیں ہے اب یا تو یہ مال بیماریوں میں جائے گا یا مقدمے بازیوں میں جائے گا یا چوری یا ڈکیتی میں یا پھر یہ بے برکتی میں اڑ جائے گا کیونکہ اب نو لاکھ تو ہم نے سیکیورٹی نہیں دی شریعت نے ہمیں جو زکات کا حکم دیا اس سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی بے شمار غلطیاں ہیں یہ غلطیاں ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے اسی طرح سال کے ایک دن کا تعین ضروری ہے ہم ایک دن کا تعین کر لیں اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم کب مالک نصاب ہوئے تو, تو ٹھیک ہے اور نہیں معلوم تو ایک دن کا تعین کر لیں اور اس تعین میں جو دن ہم ایک دفعہ فکس کر لیں گے اب اسے تبدیل نہیں کر سکیں گے مثلا آپ نے یہ سوچا کہ میرے زکات کا سال مکمل ہونے کا آخری دن ہے یکم رمضان تو یکم رمضان زکوٰ کے سال کا آخری دن ہم تصور کریں گے اب یکم رمضان کو ہم دیکھنے ہمارے پاس جو تجارت کا مال ہے اس کی زکات دینی ہے اس کو ہم ٹوٹل کریں اسی طرح ہمارے پاس سونا چاندی روپے پیسے بانڈ یہ ساری چیزیں اسے ٹوٹل کریں جن جن لوگوں کو ہم نے قرضہ دیا ہے اس کو ٹوٹل کریں اور جتنے لوگوں کے ہم مقروض ہیں اس کو مائنس کر دیں تو جو جواب آئے یہ کل رقم ہے جس کی ہمیں زکاط نکالنی ہے مثلا ہم نے مال تجارت کو اپنے روپے پیسوں کو جمع کیا اور یہ بل فرض دس لاکھ روپے بنتے ہیں اس میں ہم نے وہ بھی جمع کر لیا کہ فلاں کو میں نے ایک لاکھ روپے دیا ہے اس کو بھی میں نے جمع کر لیا فلاں کو میں نے پچاس ہزار روپے دیے ہیں تو اس کی زکاعت بھی مجھے دینی ہے اس کو بھی جمع کر لیا اس طرح یہ دس لاکھ روپے بنے لیکن ایک لاکھ روپے لوگ مجھ سے مانگتے ہیں یعنی ایک لاکھ کا میں مقروض ہوں تو ایک لاکھ مائنس ہو گیا کتنے بچ گئے نو لاکھ روپے اب نو لاکھ روپے کی مجھے زکوت نکالنی ہے ڈھائی فیصد اس کا ڈھائی فیصد میں نکال لوں یہ پوری زکات ہو گئی آج یکم رمضان مثال کے طور پر ہم نے متعین کیا یکم رمضان تو یکم رمضان یہ سال کا آخری دن ہے آج جو خرچہ ہمیں کرنا ہے وہ خرچہ ہم مائنس کریں گے ہم کل کے خرچے کو نہیں دیکھیں گے حسن کسی کے پاس دس لاکھ روپے پڑے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں دو مہینے کے بعد پانچ لاکھ روپے خرچ کر دوں گا تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اسے پورے دس لاکھ روپے کی زکا دینی ہوگی کیونکہ ہمارا سال جس دن مکمل ہو رہا ہے آج کا خرچہ دیکھیں گے بعد کے خرچے کا کوئی حساب شریعت نے اس کو دیکھنے سے منع کیا زکات کن مالوں پر ہے تو زکوات تین مالوں پر ہے نمبر ایک سائمہ سائما کہتے ہیں یہ جانوروں کی قسم ہے فی زمانہ جو کراچی میں اگر کسی کے پاس جانور پائے بھی جاتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہونے کے جو شرائط ہیں وہ ان جانوروں میں نہیں پائے جاتے ہیں. تو اس مسئلے کو تو رہنے دیں کہ ہمارے پاس تو جانور تو ہوتے نہیں دوسرا وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال سمن ہے سمن سے مرادز سونا چاندی روپے پیسے یا ہر وہ چیز جو اس کے حکم میں ہو جیسے بانڈ ہے اور ملکی اور غیر ملکی کرنسیاں ہیں نمبر تین مال تجارت مال تجارت کی تعریف کیا ہے جس مال کو ہم نے تجارت کی نیت سے خریدا یعنی کس نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ دیں گے اور اس سے نفع کمائیں گے تو وہ مال تجارت بن گیا تو کیا تعریف اس کو دہرائیے کسی چیز کو خریدا کس نیت سے خریدا کہ بیچ کر نفع کمائیں گے خریدتے وقت یہ نیت ضروری ہے اب یہ مال تجارت بن گیا چاہے وہ پلیٹ ہو چاہے دکان ہو چاہے پلاٹ ہو چاہے وہ ٹوپیاں ہوں چاہے وہ چٹائی ہو چاہے وہ پتھر ہو چاہے کنکر ہو کوئی بھی چیز ہو ہم نے اس نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ کر میں نفع کماؤں گا تو وہ مال تجارت ہے اچھا بتائیے اس کا جواب آپ خود دیں بتائیے کسی نے فیکٹری خریدی اس نیت سے خریدی کہ میں فیکٹری میں کام کروں گا اور مال بناؤں گا جو مال بنے گا اسے بیچ کر نفع کماؤں گا تو بتائیے فیکٹری بیچنے کی نیت کی ہے نہیں فیکٹری مال تجارت نہیں ہے فیکٹری کی زکات نہیں دینے فیکٹری میں اس نے مشینری خریدی اس نیت سے کہ اس مشینری پر کپڑا بنے گا اور کپڑا بیچ کر میں نفع کماؤں گا لیکن مشینری بیچنے کی نیت نہیں ہے تو بتائیے یہ مال تجارت ہے نہیں ہے تو مشینری پہ زکات نہیں ہے اچھا کسی نے دھاگا خریدا اس نیت سے کہ میں اس سے کپڑا بناؤں گا تو بتائیے دھاگے پہ زکوت ہے دھاگے پہ زکات ہے کیونکہ دھاگا کپڑا بن جائے گا اور کپڑا بک جائے گا تو دھاگا بھی مال تجارت بن گیا تو اس لیے ہم دیکھ لیں ہماری فیکٹری میں جو خام مال ہے جو دھاگا ہے جو کپڑا ہے اور وہ رنگ جو کپڑوں پر لگتے ہیں ان تمام کی قیمت کی ہمیں زکات دینی ہوگی لیکن مشینری پر فیکٹری کی باؤنڈری پر فیکٹری کے فرنیچر پر فیکٹری میں جو سوفے رکھے ہوئے ہیں جس پر ہم بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں اس پر زکات نہیں ہے کہ اس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا مالے تجارت پر زکوٰۃ ہے مال سمن پر ہے اور سائمہ پر ہے اشر وہ پیداوار کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ الگ ہے اور مادنیات کا مسئلہ الگ ہے کسی نے کوئی چیز خریدی اور نیت یہ ہے کہ میں اسے بیچ دوں گا اور بیچ کر نفع کماؤں گا تو یہ مال تجارت بن گیا کہ نہیں بنا مثلا کسی نے دکان خریدی مقصد یہ ہے کہ جب اچھے دام آئیں گے تو یہ دکان یا پلاٹ یا یہ فلیٹ بیچ کر نفع کما لوں گا لیکن ابھی دام اچھے نہیں آ رہا ہے تو میں نے سوچا جب تک دام اچھے نہیں آتے میں اس کو کرایے پہ دے دیتا ہوں تو زکوات ہمیں دینی ہوگی اس فلیٹ کی اس دکان کی اس پلاٹ کی کیونکہ جب ہم نے خریدا تھا تو نیت بیچنے کی ہے اب ہم نے کرایے پر تو کیوں دیا ہے کہ جب تک نہیں بکتا تو چلو ٹھیک ہے کرایہ آ جائے گا لیکن اگر کوئی ہم نے فلیٹ اس لیے خریدا کہ ہم بیچیں گے نہیں صرف کرائے پر دیں گے تو پھر اس فلیٹ کی مالیت پر زکات نہیں ہے چونکہ ہم نے خریدتے وقت یہ نیت نہیں کی کہ اس فلیٹ کو بیچیں گے ہاں جو کرایہ حاصل ہوگا وہ مالِ سمن ہے اور سال کا آخری دن ہے اس میں سے جو باقی ہے اس کی ہمیں زکوت دینی ہوگی اچھا یہ بتائیے یعنی چونکہ یہ زکاط کے مسائل پیچیدہ ہیں تو سوال کی صورت میں ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے جائیں یہ بتائیے کسی نے دو اپنی گاڑیاں رکھی ہیں ایک گاڑی تو وہ استعمال کرتا ہے اور ایک, ایک ایکسٹرا رکھی ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے کبھی ایک گاڑی مثال کے طور خراب ہو یا کسی دوست کو ضرورت پڑ جائے تو میں نے ایک گاڑی اپنی ضرورت سے زائد رکھی ہے بتائیے یہ دوسری گاڑی کیا میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے نہیں تو یہ مال تجارت بھی نہیں اور سمن بھی نہیں لہذا ضرورت سے زائد اس گاڑی کی زکات نہیں ہے لیکن ایسا شخص زکات لے نہیں سکتا مثلا کسی کے پاس دو اسکوٹر ہیں ایک اسکوٹر اس کی ضرورت کی ہے اور ایک زائد ہے اب وہ غریب شخص ہے اسے زکوٰۃ کی ضرورت پڑی اب وہ زکوٰت مانگنے آتا ہے تو ہم اسے زکات نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے پاس ضرورت سے زائد جو چیز ہے اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ جس کو زکات دینی ہو اس مستحق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی نہ ہو اس کی رقم یعنی بیس ہزار روپے ضرور سے زائد نہ ہو یا اس رقم کی مالیت کا مال ضرور سے زائد نہ ہو جس کے پاس دو اسکوٹر ہیں تو ایک اسکوٹر ضرور سے زائد ہوئی اس کی مالیت بیس ہزار سے زائد ہے لہذا وہ زکات نہیں لے سکتا یہاں پر ایک سوال ہے ایک شخص بیس ہزار روپے کماتا ہے بیس ہزار کی نوکری ہے اب اس کا بچہ بیمار ہو گیا اب وہ بیس ہزار روپے تو وہ پورے مہینے میں خرچ کر دیتا ہے کچھ بھی بچتا نہیں ہے بلکہ مہینے کی آخری تاریخوں میں وہ تنخواہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو بتائیے یہ بیس ہزار روپے جو تنخواہ کے ملتے ہیں یہ ضرورت کے ہیں یا ضرورت سے زائد ہیں زور سے بتائیں لہذا ایسے شخص کو زکات دے سکتے ہیں اب اس کا بچہ بیمار ہے بیس ہزار روپئے کو کماتا ہے اور یہ بیس ہزار روپے مہینے میں خرچ ہو جاتے ہیں اب وہ شخص اپنے بچے کے علاج کے لیے اگر زکوات دیتا ہے تو جائز ہے کیونکہ اس کے پاس ضرور سے زائد نہ بیس ہزار روپے ہیں نہ ضرور سے زائد بیس ہزار روپے کی مالیت کی کوئی ایسی چیز ہے جو ضرور سے زائد ہو خیر یہ مسائل جو بڑے پیچیدہ ہیں یہ مختصر سی نشست تو صرف جذبات اور شوق بیدار کرنے کے لیے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری کافی غلطیاں ہیں اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو زکات دیں اس کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ہسپتال میں بیڈ دے دے بستر دے دے تو اس کی زکات ادا ہو جائے گی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ ہسپتالوں میں جو بیڈ ہیں اس کا کوئی مالک نہیں ہے ایک مریض آیا وہ چلا گیا پھر دوسرا مریض آ گیا تو زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ غریب کو اس کا مالک بنایا جائے ہاں کہنا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب باہر شریعت میں لکھا ان کے الفاظ ہیں زکات کہنا ضروری نہیں ہبا قرض نظر ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں پان کھانے کے لیے بچوں کے مٹھائی یعنی مٹھائی کھانے کے لیے ای کے نام سے دی اور نیت زکات کی کر لی تو ادا ہو گئی یعنی کوئی شخص زکوت کا مستحق ہے اور ہم اسے نہ کہیں کہ زکات ہے کہیں یہ عیدی ہے توفہ ہے اور ہم نے زکوات کی نیت کر لی تو زکوت ادا ہو گئی پھر آپ فرماتے ہیں بعض محتاج ضرورت مند زکات کا روپیہ نہیں لینا چاہتے انہیں زکوات کہہ کر دیا جائے تو نہیں لیں گے لہذا زکوات کا لفظ نہ کہے بھائی کو زکوت دے سکتے ہیں بہن کو دے سکتے ہیں چچا کو پھوپی کو ماموں کو خالہ کو زکات دے سکتے ہیں لیکن ماں باپ کو زکوات نہیں دے سکتے دادا دادی نانا نانی کو زکوات نہیں دے سکتے اپنی اولاد کو یعنی بیٹا بیٹی کو پوتا پوتی نواسا نواسی کو زکوات نہیں دے سکتے بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی شوہر بیوی کو زکوت نہیں دے سکتا اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو زکوات دے سکتے ہیں بلکہ اگر دیگر رشتہ دار زکوات کے مستحق ہوں افضل و اعلیٰ یہی ہے کہ انہیں ہی زکات دی جائے زکات دیتے وقت زکوات کی نیت ضروری ہے بعض لوگ زکوات کا مال نکال لیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں زکات ان کے پاس پڑی رہتی ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوات ایڈوانس میں نکالے مثلاً اس سال آپ رمضان المبارک میں جتنی زکوات آپ کی بنتی ہے سب دے دیں اور پھر اگلے سال کی نیت سے ایڈوانس میں دینا شروع کر دیں اور جب آپ کا سال مکمل ہو تو دیکھ لیں اگر آپ نے زکوات مکمل دے دی ہے تو سبحان اللہ اور اگر زکات باقی ہے تو اسے پورا کر لیں لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں کہ زکوات کا سال گزر جاتا ہے مثلا ہمارے پاس دس لاکھ روپے ہیں تو پچیس ہزار روپے ہم نے زکات کے نکالے اب سال تو گزر گیا فوراً دینا ضروری ہے ہم ایک سال دو سال اسی طرح رکھتے ہیں اور یہ پڑے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں تو یہ سگی نہیں بلکہ یہ تو فوراً نکال دیں اب اگر کوئی مستحق آ جائے اور ہم تو زکات نکال چکے ہیں تو اگلے سال کی ایڈوانس کی نیت کر کے زکات دے سکتے ہیں یہاں تک کہ فقہ نے لکھا کہ کئی سالوں کی ہم ایک ساتھ ایڈوانس میں زکات دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تجارت کے مال کی زکات نکالیں گے تو کون سی ویلیو کو ہم کاؤنٹ کریں گے جس قیمت سے مال خریدا مثلا ہم نے فلیٹ یا پلاٹ مثلا دس لاکھ روپے کا خریدا تھا اب اس کی ویلو پندرہ لاکھ ہے تو زکوت دس لاکھ سے دیں پندرہ لاکھ سے حکم یہ ہے کہ مالے تجارت میں زکات دیں گے موجودہ ویلیو سے پرانی قیمت نہیں دیکھیں گے اگر قیمت کم ہو گئی تو کم سے دیں گے زیادہ ہو گئی تو زیادہ سے دیں گے جو موجودہ قیمت ہے اب موجودہ قیمت میں دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے جیسا جو اچھا بزنس مین ہو وہ اگر یہ پلاٹ خریدنے جائے تو اس کو یہ پندرہ لاکھ کا مل جائے گا لیکن بیچنے جائے تو یہ سولہ لاکھ کا بک جائے گا سولہ لاکھ میں آرام سے بک جائے گا کوئی مشکل نہیں ہوگی تو زکات پندرہ لاکھ سے نکالے کہ سولہ لاکھ سے تو فرمایا زکوت قیمت فروغ سے دیکھی جائے گی یعنی جو مال ہمارے پاس مال تجارت ہے اس کو آسانی کے ساتھ ہم کتنی رقم سے بیچ سکتے ہیں اس رقم کی ویلیو سے ہمیں زکوت کا حساب کرنا ہوگا یہ زکات کے چند ضروری مسائل تھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ دیگر مسائل پر ہم گفتگو کریں تو زکوٰۃ ہو نماز ہو روزہ ہو کئی غلطیاں ہیں ہمیں اپنی فرض عبادت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے دیکھیں روزہ کتنی اہم عبادت ہے قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا و کلو وشربو حط یت القم القیت الب میر القیت السود میر الفجر کہ شہری کا آخری وقت صبح صادق ہے قرآن نے اذان کا ذکر نہیں کیا صبح صادق آخری وقت ہے اب لوگ کتنی نادانی کرتے ہیں کہ شہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے صبح صادق ہو جاتی ہے لیکن وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں بعض تو اذان کے دوران بلکہ اذان ختم ہو جائے تب تک, تک کھاتے پیتے رہتے ہیں حالانکہ فتح عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کسی نے منہ میں لقمہ لیا پر ابھی لقمہ اتارا نہیں اور شہری کا وقت ختم ہو گیا صبح صادق ہو گئی تو اب اگر لکما اندر اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسے لکما باہر نکال لینا ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے روزے ضائع ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی گھڑیاں ٹائم پر رکھیں اور شہری کا آخری وقت معلوم کر لیں اور اس سے دو تین منٹ پہلے روزہ بند کر لیں اور ٹوتھ پیس یا منجن وغیرہ بھی اس سے پہلے کر لیں کیونکہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیس یا منجن کرنا یہ منع ہے کیونکہ اس سے باریک ذرات گلے میں اتر جاتے ہیں اور وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نماز کو دیکھیں نماز میں کیسی غلطیاں لوگ کرتے ہیں مثلا خواتین کو دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ال نظر آتے ہوں یا اس کا کان نظر آتا ہو یا اس کا بازو نظر آتا ہو یا اس کی کلائی کھلی ہوئی ہو تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی یا باریک دوپٹہ ہے یا باریک چادر ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی ہماری مائیں بہنیں احتیاط نہیں کرتی اور ہم انہیں مسئلہ بھی نہیں بتاتے تو ہم اپنے گھروں میں یہ مسئلہ بتائیں کہ چادر موٹی چادر کے ساتھ وہ نماز پڑھیں اور کان بھی ڈھکا ہوا ہو بال بھی چھپے ہوئے ہوں بازو کلائیاں سب چھپے ہوئے ہوں بلکہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر بھی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس میں آستینیں پوری نہیں ہوتی عورت پر لازم ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی ایسا لباس پہنے کہ اس کی آستینیں مکمل ہوتی ہیں اور صرف ہتیلیاں کھلی ہوتی ہیں تو پھر نماز میں بھی سہولت رہے گی ہتھیلیاں اگر نماز میں کھلی ہوں تو کوئی حرج نہیں چہرے کی ٹکری کھلی ہو تو حرج نہیں لیکن اگر کان نظر آ رہا ہو تو نمازی شروع نہیں ہوگی دیکھیں کئی لوگ ہیں سجدے کے اندر اپنی ناک کی نوک لگاتے ہیں اور بعض تو نوک بھی نہیں لگاتے حالانکہ آپ اپنی ناک کو دبائیں تو ناک کی نوک کو تھوڑا سا دبائیں تو وہ نرم ہڈی ہے اس نرم ہڈی کا زمین پر لگنا واجب ہے اس صورت میں اگر ناک زمین پر نہ لگی تو اس صورت میں نماز واجب الاحدہ ہوگی پھر پڑنی پڑے گی پشانی زمین پر لگ جائے اور اگر زمین نرم ہو تو پشانی کو دبائیں تاکہ زمین کی سختی محسوس ہو اگر ایسا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی سجے کے اندر دونوں پاؤں کی تین تین انگلیاں مردوں کے لیے ضروری ہیں کہ مڑ کر کب لرو ہو جائیں اگر ایسا نہ کیا تو نماز پھر پڑھنی پڑے گی اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں اور یہ ساری باتیں اسی صورت میں ہمیں معلوم ہوں گے کہ جب ہم قرآن و حدیث کی علم کی طرف آ جائیں علم دین کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ از ہماری اصلاح ہو جائے گی اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے